فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقران الفميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وعلى الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكينن لهم دينهم الذي ارتدوا عن هُمُ الْفَاسِقُونَ موضوع رکھا گیا ہے کہ خلافت کیسے آئے گی عصر حاضر میں جتنی بھی تنظیمیں جماعتیں دین کے نام پر کام کر رہی ہیں وہ سب اپنی زبانی کلامی باتوں میں اسی چیز کی دعوے دار ہیں کہ ہمارا ہدف نظام خلافت کا قیام شریعت کا نفاذ حدود اللہ کا نفاذ لیکن امل وہ لوگ جو اقدام کر رہے ہیں کیا ان اقدامات سے شریعت کا نفاذ ممکن ہے خلافت کا قیام ممکن ہے یا نہیں اس بارے میں اللہ سخشانہ و فلا نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی بہترین رہنمائی کی انتہائی مختصر انداز میں اللہ تعالی نے خلافت قائم کرنے کے اصول و ضوابط سمجھا دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بھی آپ نظر دوڑائیں اور دیکھیں مکہ میں آپ نے ایک وقت گزارا اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے اور مدینہ میں جاتے ہی کوئی خفت قائم نہیں ہوئی بلکہ چند ایک مسلمان لوگ تھے جن کی دعوت پر آپ وہاں تشریف لے گئے آہستہ آہستہ دعوت پھیلتی گئی لوگ ہلکا بگوشے اسلام ہوتے گئے دعوت کے نتیجے میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کی اور مسلمان سم طاعہ کے اصول کے ساتھ شناور تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کیا کرتے تھے تو ان کا یہ سم طاعہ کا جذبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا دعوت دینا مدینہ اور اس کے ارد گرد میں اسلام پھیلانے کا سبب بنا اور اس کے نتیجے میں اسلام کافی حد تک مضبوط ہوا لیکن اس کے باوجود کفار کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ معاہدے اپنے بڑے دشمن اہل مکہ کے ساتھ نبٹنے کے لیے کیے گئے جب مکہ والوں کا روڈ ختم ہوا اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف محاذوں پر شکست دی وہ مکہ والے ایک بہت بڑا اتحاد جمع کر کے آئے مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھود کے ان کا دفاع کیا اور وہ جب اتحادی سارے کے سارے ناکام و نامراد واپس لوٹے تو مدینہ کے قریب قریب جو یہودی قبائل تھے جنہوں نے معاہدے توڑے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف پھر پیش قدمی کی ان کے معاہدات توڑنے کی وجہ سے اگر وہ معاہدے نہ توڑتے تو شاید ان پر چڑھائی نہ کی جاتی جب مکہ والے واپس چلے گئے ناکام و نامراد ہو کر لوٹے مدینہ میں قریب قریب مسلمانوں کا کوئی خاص قابل ذکر دشمن نہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے مشرقی نے مکہ نے روک دیا اگلے سال آنا عمرہ اگلے سال کیا جائے گا اور اس کے لیے کچھ شروط اصول معاہدے ہوئے اور مسلمانوں اور کافروں کے مادہ ایک صلح ہوئی جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے اب قریب کا بڑا کافر پھر گرو مشرقین مکہ اور مدینہ اور اس کے قرب و جوار کے جب چھوٹے چھوٹے دشمن یہ ختم ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دراز چڑھائی نہیں کی بلکہ خط لکھنا شروع کیے دعوت اب اس دعوت کا اثر یہ ہوا وہ کیسر کو کسرا کو مکوق بڑے بڑے شاہوں کو جب خط گئے کہ اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں دو راجر دے گا اسلام امن واشدی کا مذہب اور جب ان کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ یہ مسلمان تو اب اپنے علاقے سے عرب سے باہر نکل کر ہمیں ہمارا دین چھوڑنے کی دعوت دے رہے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف تیاریاں جب مسلمانوں کے خلاف تیاریاں ہوئیں مسلمانوں کو پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یمن کے بارڈر کے قریب تک پہنچے اپنے ساتھیوں کو لے کر تبوک تک یہ غلب تبوک تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں ممنوں کا روب ایسا ڈالا کہ وہ وہیں سے بھاگ پہنچے ہی نہیں آ گئے اس کے بعد مسلمان ایک معاہدے کے تحت رہ رہے تھے بشرے نے مکہ نے معاہدہ توڑا جب کافروں کی طرف سے معاہدہ ٹوٹا مسلمانوں نے اچھے وقت کا انتظار کیا کہ مناسب وقت ہو تو پھر ہم کاروائی کریں گے اس دوران مکہ والوں نے بڑے معافیاں مانگنے کی کوشش کی کہ یہ جو معاہدہ ٹوٹا ہے اس کو درگزر کر دیا جائے لیکن ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ اس وقت مسلمان قوت میں مکہ پر چڑھائی کر دی لیکن چڑھائی بھی کیا کی کہ کسی ایک آدمی کا خون نہیں بہایا سوائے چند بڑے بڑے خبیصوں کے ان کے بارے میں حکم تھا کہ یہ جہاں ملے انہیں قتل کر دو ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن قتل کی دیواروں کے ساتھ اس کے پردے کے ساتھ چمتا ہوا ہے آپ نے فرمایا اس کو وہیں پر بھی پتھرا تو مکہ ہو گیا یہ اسلامی ریاست کے قیام کا ایک مختصر سا خاکہ ہے اس پہ نظر دوڑائیں تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی خلافت کی بنیاد دعوت پہ رکھی ہے دعوت دی ہے مکہ میں دعوت دی ہے مدینہ میں جب تک دعوت کے راستے کھلے رہے ہیں دعوت دینے کی کھلے عام اجازت رہی ہے راستے مسدود نہیں ہوئے کافروں نے شرارت نہیں کی ان کو کچھ نہیں کہا ہاں جب ان کی طرف سے کوئی شرارت ہوئی گیا تو پھر ان کو جواب دیا اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالیٰ نے سورہ نور میں یہی ایک پالیسی عطا کی ہے بلکہ یوں سمجھیں کہ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ وعملوا صالحات اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک صالح اعمال کیے وعدہ کس بات کا ہے لا لاستخلی فنّی کا مستخلا فلّہ دینا من قبلی کہ اللہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلافت خلافتھی پھر فرمایا ولا مکی نم دین اللہ قوال اور ان کا وہ دین جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس دین کو اللہ تعالی دنیا پر غالب کرے گا قوت ادا کرے گا ولا بدی رنا بادی خوفیم امنا اور ان کے خوف کے بعد دہشت گردی کے بعد ان کو امن اور سکون عطا کرے یا یادونانی لایوسری بھی صحیح شرط یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اب یہ چار کام کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالی نے مطالبہ کیا ہے کہ من حس القوم جو لوگ آمان ایمان لے آئیں آمل و صالحات نیک اعمال کریں یا گودون میری عبادت کریں لا شریک اونا دی شی آ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں چار کام جب امت میں ہونے لگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں تین انعام دے گا نمبر ایک لئے اس تخلیف اللہ فل عرضی کا اللہ دینا زمین میں انہیں خلافت عطا کرے گا جیسے پہلے لوگوں کو دی ولا مکین اللہ دین اللہ در تبالا وہ دین جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو اللہ غالب کر دے گا وَلَا يُبَدَّلَنَّهُم من اللہ خوفی امنا خوف ختم ہو جائے گا اور امن قائم ہو جائے گا چار کام کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالی نے تین انعام رکھے ہیں تین چیزوں کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اب اس میں پوری قوم کو آپ نے ایمان عمل سالے اللہ کی عبادت اور شرک سے اجتناب پہ لے کے آنا ہے کیسے لے کے آئے زبردستی کسی کو نہیں لا سکتے لا راہ فی دین دین میں زبردستی نہیں ہے سختیاں تنگیاں بہت ہیں دین میں اس میں کوئی شک نہیں لیکن زبردستی نہیں کسی کو آپ زبردستی مسلمان بنا لیں بالکل نہیں ہو سکتا تو پھر کیسے ہوگا یہ کام دعوت کے ذریعے کہ آپ دین کی دعوت دیں دعوت کے نتیجے میں لوگوں کو ایمان والا بنائیں ایمان والا کون ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے نماز قائم کرے زکوٰۃ ادا کرے رمضان کے روزے رکھے بیت اللہ کا حج کرے مال غنیمت میں سے خمس ادا کرے اور رسولوں پر یقین رکھے یوم آخرت پر ایمان لائے اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے فرشتوں اور اللہ تعالی کی نادل کردہ کتابوں پر یقین رکھے یہ کل گیارہ کام ہیں جو بندہ یہ کرے گا وہ مؤمن مسلم بن جائے گا پھر یہ گیارہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ املصالحاد اس کے علاوہ اور بھی دین کے بڑے کام ہیں نیکی کے اچھا اخلاق ہے اچھا کردار ہے معاملات ہیں امل الصالحاد نیک اعمال کرنے والا وہ آشرا کھڑا ہو یا اللہ کی عبادت پہ وہ لوگ راغب ہوں اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہوں انعام کیا ملے گا خلافت غلبہ دین اور امن جو چیز انعام میں ملتی ہے اگر بندہ اس کو چھین کر لینا چاہے تو اس کو سوائے جوتوں کے اور کچھ نہیں ملتا جو چیز انعام میں ملتی ہے بندہ اپنے آپ کو انعام کے قابل نہ بنائے بلکہ اس کو چھین کر حاصل کرنے کی کوشش کرے اسے جوتوں کے سوا کچھ نہیں ملتا دیکھ لیں تالاب میرٹ پہ نہیں آئیں گے ان کو انعام نہیں ملے گا لیکن تقسیم انعامات کی تقریب میں اگر کوئی انعام چوری کرنے لگے اور چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے پھر اس کا کیا بنے گا یہ تینوں چیزیں خلافت امن اور غلبہ دین یہ اللہ نے وعدہ کیا کہ تمہیں ملیں گی لیکن پہلے اپنے آپ کو اس قابل بناؤ اسلام غلبہ دین کے لیے جہاد کرتا ہے اس کی اجازت دیتا ہے لیکن جہاد غلبہ دین کی اساس اور بنیاد نہیں ہے یاد رکھنا جہاد غلبہ دین کی بنیاد نہیں غلبہ دین کی بنیاد دعوت ہے قیام خلافت کی بنیاد دعوت ہے قیام امن کی بنیاد دعوت ہے ہاں جب اس دعوت کے راستے مسدود ہو جائیں لوگ دعوت دینے والے لوگوں کو تنگ کریں یا دعوت دینے سے روک دیں دعوت دینے والوں کو خوف و ہراس کا شکار کریں دعوت دینے والوں کا مال چھینے انہیں قتل کریں ان کے علاقوں پر قبضہ کریں پھر جوابن اسلام جہاد کا دروازہ کھولتا ہے اس فتنے کے خاتمے کے لیے پھر جہاد کیا جائے گا اولین اسلام کا مقصود اور مطلوب وہ دعوت ہے دعوت دیں دعوت کے نتیجے میں لوگوں کو ایمان اور اسلام کی طرف لے کے آئیں اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ خلافت عطا کر دے گا اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں آپ کو شاید یاد ہو کسی کو کہ پرویز مشرف کے دور میں وہ متحدہ مجلس عمل یہ سارے مولوی ٹائپ لوگ تھے نا بلوچستان میں ان کی بھاری اکثریت تھی سرحد تو سمجھو سارا ہی ان کا تھا اور اسی طرح سندھ میں بھی کافی حد تک یہ لوگ موجود تھے پنجاب میں بھی پچیس سے پینتیس فیصد تک ان کی حکومت تھی اوور آل سب سے زیادہ سیٹیں قومی صوبائی اسمبلیوں میں ان کے پاس تھیں اقتدار میں پہنچ گئے اچھا ان مولویوں کے دور حکومت میں جب یہ جمہوریت کے راستے سے اقتدار تک پہنچے اس دوران لال مچھر اپریشن ہوا اس دوران حدود نسباں حدود آرڈیننس نسما ایکٹ یہ سارے چکر اسی دور میں چلے ہیں نا اس سے پہلے نہیں تھے اس سے بعد بھی نہیں چلے یہ سارے معاملات اسی دور میں ہوئے ہیں تو اس سے کیا سمجھ ہے کہ اقتدار کی کرسی پر یا کرسیوں پر براجمان ہو جانے کے باوجود اسلام غالب نہیں ہوتا نہ ہی خلافت قائم ہو جاتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ کب ہوگا وہی طریقہ جو اللہ نے بتایا ہے. ایمان عمل سالے اللہ کی عبادت اور شرک سے اجتناب پر قائم معاشرہ کھڑا کیا جائے اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا اور یہ دعوت کے نتیجے میں داغت کے ذریعے سے ہوتا ہے مختصر لفظوں میں غلبہ اسلام قیام خلافت یا قیام امن اس کا طریقہ کار ہے دعوت الاح دعوت دیں کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو بلائیں لوگوں میں ایمان و تقبال اللہیت پیدا کریں لوگوں کی ذہن شادی کریں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بنا لیں بات کرتے ہیں پوری دنیا پر اسلام کے غلبے کی پانچ 6 فٹ کے اپنے قد پر اسلام نہیں ہے دیکھ لیں شریعت یا شہادت کا نعرہ لگانے والوں کو شلواریں ان کی ٹفنوں سے نیچے لباس یہودوں نے سارا سے ملتا جلتا کیا ہے اپنے آپ پر شریعت نہیں تو پوری دنیا پہ کیسے شریعت نافذ کرے دنیا پہ شریعت وہ لے کے آتا جو پہلے اپنے آپ پہ نافذ کرے اپنے گھر پہ نافذ کرے اپنے خاندان پہ شریعت نافذ کرے اور جب ہر بندہ اپنے آپ کو اپنے گھرانے کو اپنے معاشرے کو وہ اسلام کے مطابق ڈھال لے گا اسلام اپنے آپ آ جائے گا اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو درختوں پہ اگتا ہو یا آسمان سے اترتا ہو یہ دلوں پہ اترتا ہے نازلت ال امانت اسی جزری قلوب الرجال امانت ایمان یہ لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں پیدا ہوتا ہے اور دلوں میں ایمان کیسے پیدا ہوگا ان کی ذہن سازی انہیں دعوت اسلام کی توحید کی شرک سے اجتناب کی ایمان کی عملے سالے کی یہ دعوت کے نتیجے میں ایمان پیدا ہوتا ہے اور پھر ایک آخری بات سمجھ لیں اسلام کا مزاج ہے لوگوں کو جنت میں لے کے جانے کا جہنم میں بھیجنے کا نہیں ہے اسلام کی ہمیشہ کوشش یہی ہے کہ لوگ جنت میں جائیں اور جہنم سے بچ جائیں یہ اسلام کا مزاج ہے لوگ جنت میں کیسے جائیں گے جب آپ لوگوں کو کفر سے نکال کے اسلام کی طرف لے کے آئیں گے ایک آدمی کو مسلمان کرنا یہ اتنا بڑا نیکی کا کام ہے کہ دنیا میں اتنا بڑا نیکی کا کام اور کوئی نہیں اور وہ کیسے مسلمان ہوگا اسے آپ دعوت دیں گے لیکن اگر آپ کافر کو پکڑ کے قتل کر دیں گے خام خام نہیں تو وہ تو جہنم میں جائے گا تو مسلمانوں کا کام اسلام کا کام جہنم کو بھرنا نہیں جنت کی طرف لوگوں کو لے کے جانا ہے اور یہ کام دعوت کے نتیجے میں ہوتا ہے ہاں جب کافی لوگ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں مسلمان انہیں مارتے ہیں کاٹتے ہیں قتل کرتے ہیں لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ بندے بچ جائیں کم از کم قتل و گارت ہو دیکھ لیں اسلام کا قانون کیا عورتوں کو نہیں مارنا بچوں کو قتل نہیں کرنا بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا وہ نوجوان جو تمہارے سامنے ہتھیار گرا دیں انہیں بھی کچھ نہیں کہنا پیچھے کون بچا وہ نوجوان کڑیل جو مسلمان کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہے صرف اسے مارنا ہے وہ بھی کب جب مار کا بھی پا ہوگا یعنی بہت بڑی تعداد کو میدان جنگ میں بھی اسلام نے مستثنا کر دیا کہ ان کو تم نے کچھ نہیں کہنا ہاں غلطی سے اگر ان میں سے کوئی مارا جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے لیکن جان بوجھ کر نہیں کرنا یعنی حالت جنگ میں بھی اسلام بڑا امن اور سکون سکھاتا ہے کیوں اس لیے کہ اسلام کا مزاج دعوتی ہے یہ دعوت دیتا ہے دعوت کے ذریعے سے پھیلتا ہے دعوت کے ذریعے یہ اقتدار میں آتا ہے دعوت کے ذریعے غلبہ پاتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وما شاید سوال دیکھ کے لائے تو بھائی اپنے سوال جان لکھ کے آئے کر کے جواب دیا جائے حوالے سے یا ویسے سوال کے لائے سوال سے سوال ہے کیا وہ نا بھائی ہاتھ ہیں وہ رکو سے بعد اٹھ کر ہاتھ باندھنا صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو سے اٹھتے فن سبا ہو نیا تن تھوڑی دیر کے لیے انصباب کرتے انصباب کا عام طور پہ ہمارے ترجمہ کرنے والے مانا کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوتے لیکن یہ کھڑے ہونا جو ہے نا یہ ان سے کا پورا معنی نہیں ہے عربی زبان بڑی وسیع ہے اب اونٹ کے لیے ایک ہزار سے زائد ارفاد استعمال کیے جاتے ہیں مختلف اعتبارات سے ہمارے ترجمہ کرنے والے اس کا ہر لفظ کا ترجمہ ہی اونٹ کر دیتے ہیں حالانکہ فرق ہے ان کے درمیان ایسے ہی انصباب ایسا قیام ہے جس میں انسان اپنے سارے آزا کو ڈھیلا چھوڑ دے اپنے آپ کو بالکل ڈھیلا ڈھالا چھوڑ کر کھڑے ہو جانا اس کو انسباب کہتے ہیں تو رکو کے بعد اگر آپ اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں گے نا تو بندھے ہوئے ہاتھ بھی کھل جائیں گے باقی جو ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں وہ ایک دو دلائل دیتے ہیں ان سے کوئی بات بھی ثابت نہیں ہوتی ایک تو وہ صدل والی روایتیں پیش کرتے ہیں کہ صدل کرنا نماز میں منع ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ روایتیں صحیح نہیں چلو ہم صحیح مان لیتے ہیں وقتی طور پہ تو صدر کا مانا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو لٹکانا ٹھیک ہے تو کسی بھی چیز کو لٹکانا یہ سدل ہے تو اگر یہ منع ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے بندہ کمیز پہن کے نواز نہیں پڑھ سکتا لٹکتا ہے نا اور کسی کی داڑھی مبارک کو وہ بھی سدل فرما رہی ہوتی ہے تو یہ سدل والی روایت کو فٹ کرنا یہ تو بات ہی نہیں بنتی پھر اسی طرح ایک وہ روایتیں پیش کرتے ہیں، تین چار روایات ہیں ان میں ایک ہی بات ہے مشترکہ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھڑے ہوتے تو ہاتھ باندھتے مختصر لفظوں میں تو جب بھی کھڑے ہوتے ہاتھ باندھتے یہ ہیں لفظ عام اور جو روایت میں نے پیش کی ہے صحیح بخاری کی وہ ہے رکو کے بعد والے قیام کے ساتھ خاص اور ہمیشہ خاص کو عام پر ترجیح ہوتی ہے ہم تو اس کو تضادی سمجھتے ہیں میری کمپنی میں ایف سی پی ایف فنڈ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر کمپنی میں میری تنخواہ میں سے پانچ سو روپئے کاٹتی ہے اور پانچ سو کمپنی اپنی طرف سے ڈالتی ہے کیا یہ جائز ہے سوت کے زمرے میں آتا ہے اچھا پانچ سو روپئے کمپنی اپنی طرف سے ڈالتی ہے پانچ سو روپئے تنخواہ سے کاٹتی ہے اور پھر اس کو کیا کرتی ہے بینک میں جمع کرواتی ہے اور سال کے بعد اس کے اوپر سود اپلائی کرتی ہے اور پھر جب وہ سود حاصل ہو جاتا ہے اگلے سال پھر پچھلے سال والا سود پلس وہ جمع شدہ اس کی رقم جمع بونس کے نام پر کمپنی کی طرف سے حاصل ہونے والی رقم اس پر پھر سود لگ جاتا ہے اور یہ سود مرکب بن جاتا ہے اور یہ سلسلہ چل سو چل چلا رہتا ہے ملازم کی تنخواہ میں سے ڈیڑھ دو لاکھ روپیہ کٹتا ہے اور اس کو کتنا ملتا ہے پندرہ لاکھ بیس لاکھ اس سے اوپر کم نہیں تو یہ سودے مرکب بن جاتا ہے جی ہاں خلافت کے بغیر یاد کرنے کا تصور کیا ہے خلافت کے بغیر بہت سے لوگوں نے یاد کیا اس کی کئی مثالیں مثال کے طور پہ وہ بصیر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تو نہیں تھے بلکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں پہنچے تو کیا انہوں نے خلافت کا اعلان کیا خلافت قائم کی کچھ بھی نہیں مارکہ بدر جب ہوا اس وقت کیا تھا وہ تو ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے اور ہتھیار وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے لیکن ابو جا کے لشکر کے ساتھ پالا پڑا سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے بہترین کمنٹری کی ہے اس پر تو خلیفہ کے بغیر جہاد ہو سکتا ہے قرآن کی کسی ایت میں نبی کے کسی فرمان میں خلیفہ کی شرط نہیں ہے جہاد کے لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ خلیفہ کی شرط ہے جہاد کے لیے اسے کہو ہاتھ و برہانا کو من تم سا دیتی سچی ہو تو دلیل دو قرآن سے یا نبی کے فرمان سے کسی اور کا کیل کا کال نہیں مانتے اللہ نے کہا اتبعو ما انزل الیکم من ربکم جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو ولا تب اوم اندونی ہی اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو کلی لما تذکاروں تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو تو جتنے بھی دیگر اولیاء کسی کی بات ماننے سے اللہ نے منع کیا اللہ نے کہا نہ اتباع کرو ان کی کتے بات صرف وی رہا کی کرو سورہ اعراف کی ایت نمبر تین ہاں اچھا سوال کیا بھائی نے کہ اگر خلیفہ نہیں ہوگا تو پھر ہر بندہ اپنے طور پر جہاد شروع کر بیٹھے گا تو یہ تو فساد کھڑا ہو جائے گا تو ہر بندہ اپنے طور پر اگر کرے گا نا جہاد کبھی فساد نہیں ہوگا اگر وہ کرے گا فساد تو فساد ہی ہوگا پہلے یہ بھی تو سمجھنا چاہیے نا کہ جہاد ہوتا کیا ہے اب کوئی اپنے بھائی کو پکڑ کے مارنا شروع کر دے چل بھائی سیدھا ہو تو یہ جہاد تو نہیں کہلائے گا نا یہ تو فساد ہی ہے جہاد ہے کیا مسلمانوں کی کفار کے خلاف لڑائی یہ جہاد ہے ایسا کافر جس کے کفر میں کوئی شک نہ ہو یہ جہاد ہوتا ہے کریں سارے کریں کوئی اس کو فساد کہہ دے تو مجھے کہنا فساد اس وقت کہا جاتا ہے جب مسلمان مسلمانوں کے خلاف شروع ہو جاتا ہے پھر وہ فساد ہوتا ہے وہ جہاد ہوتا ہی نہیں ایک مسلمان کو کون کون سی باتیں اسلام سے نکال دیتی ہیں چاہے وہ عام مسلمان ہو یا حکمران اس کا حل کیا حل ہے اس کا توبہ اس سے پہلے حل ہے دعوت اسلام سے نکالنے والی وہ تمام تر چیزیں جو ارکان اسلام اور ارکان ایمان میں داخل ہیں ان میں سے کسی ایک کا ترک کسی ایک کو چھوڑنا بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے ارکان اسلام و ایمان شہادتیں نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا بیت اللہ کا حج کرنا مال غنیمت کے سے خون وس ادا کرنا آخرت پر یقین فرشتوں پر ایمان نبیوں پر کتابوں پر تقدیر پر ایمان یہ ارکان اسلام و ایمان ان میں سے کسی ایک کا انکار یا کسی ایک کا ترک بندے کو اسلام سے خارج کر دیتا ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی آیات بینات کا استحزا شاعر اسلام کا استحزا بندے کو دائرۂ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اسلام کے علاوہ کسی اور دین مذہب کو یا کسی دین مذہب کی بات کو اسلام کی کسی بات پر ترجیح دینا بندے کو دائرۂ اسلام سے خارج کر دیتا ہے کئی ایک اس کی صورتیں جس کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے آج کل کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بندہ مرتاد ہو ہی نہیں سکتا بندہ مرتاد نبی علیہ السلام کے دور میں لوگ مرتاد ہو جاتے تھے آج کیوں نہیں ہو سکتے ہو سکتے نہیں. لیکن جو بندہ کفر یا شرکیہ کام کا ارتقاب کر لے اسے کافر قرار دینے کے کچھ اصول اور قوانین ہیں ایوے ہی نہیں کہ ہر کوئی یارہ غیرہ نتھو خیرہ اٹھے اور کافر کا کافر کا کافر کافر کافر کافر کی بھرکی توپ چلا دے یہ کام نہیں اس کے کچھ اصول ہیں ہیں قاعدے ہیں ان کے مطابق یہ کام کیا جائے گا اور جب کسی بندے کی تکفیر معین طور پر کر دی جائے پھر اس کے ساتھ کافر والا معاملہ ہوگا مرتد والا اس کی صدا قتل ہے اگر مسلمانوں کے کسی بھی علاقے میں ظلم ہو رہا ہو اس صورت میں کیا کیا جائے اور اس ظلم کو کیسے ختم کیا جائے مسلمانوں کے کسی علاقے میں ظلم ہو رہا ہو پہلے تو یہ دیکھیں کہ واقعی وہ ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا وہ ظلم ہے یا ظلم کو روکنے کی کوشش ہے پہلے یہ اچھی طرح سے ڈسائڈ کر لیں واقعاتن مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وہ فِي ف دینی فعلی اگر دین کی خاطر وہ لوگ تم سے مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا فرض ہے تو ان کی مدد کی جائے جس طرح سے ممکن ہے ان کو اس ظلم سے نجات دلائی جائے القاعدہ کا کشمیر के حوالے سے بیان آیا جس میں انہوں نے کشمیریوں کو شام اور عراق کی طرف لڑنے کا کہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے کشمیریوں کو عراق اور شام میں لڑنے کا کہا ہے تو کشمیری وہ ادھر چلے جائیں کشمیر خالی کر دیں مقصد یہ ہے کہ انڈیا کو آنے دو تم ادھر آ جاؤ یہی مقصد ہے یعنی کہ یہ القاعدہ کا بیان تھوڑی لگتا یہ تو ایک سازش لگتی ہے وہ محاذ جو کہ پہلے سے گرم ہے جو جبات گرم ہے وہاں پر ایک پالیسی کے طور پہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ وقتی طور پر پسپائ تیار کر کے وڈرال کر کے جنگ کو روک کے پھر یک دم سڈن اٹیک کیا جائے اس کی تو شریعت میں اجازت ہے لیکن وہ بالکل ہی بھاگ جانا میدانی خالی کر دیں ادھر سے چھوڑو اور سمندر پار ادھر آ جاؤ یہ تو سادش کے سوا کچھ نہیں ہے اور پھر وہ گزشتہ دنوں میں ہی آپا آسیا اندرابی کا وہ ایک انٹرویو بھی تھا یہ گئے کچھ لوگ ان کے پاس کہ جی آؤ ہم آپ کے ساتھ مل کے جہادیں ہند کرتے ہیں اور اس کا آغاز جہادِ ہند کا کریں پاکستان سے اور اپاسیاں ذرابی نے اس کو گھر سے باہر بگا دیا کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے تو یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا اس کا مطلب ہے یہ کوئی قاعدہ نہیں یہ بے قاعدہ لوگ ہیں اور یہ جہاد کو خراب کرنا چاہتے اور کچھ نہیں اسی سوال سے متعلق اگر سوال ہے تو وہ اٹھ کے کر لیں وغیرہ بعد میں ٹھیک ہے اچھا ٹی پی کے خلاف فوجی کاروائی جائید ہے ٹی ٹی پی کے خلاف فوجی کاروائی ٹی ٹی پی ہے کیا ہے یہ کراچی ایئرپورٹ پہ ٹی پی کہتی ہم نے کاروائی کی اور وہ سارے کے سارے کون تھے وہ سارا ویپن اصلا وغیرہ سارا کچھ کدھر سے آیا تھا یہ <تصفح> ایسی باتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تو بتاؤ انڈیا کے خلاف لڑنا جائید ہے بس مختص سرسا حل ہے اتنا لمبا چوڑا سوچنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں نہ دلائل اکٹھے کرنے کی ٹی پی مینز انڈیا اور انڈیا کے خلاف لڑائی کو آپ نجائز نہیں کہتے تو سوال کس چیز کا منحج سلف اور فہم سلف کیا ہے اور اس میں حجت کیا ہے منہج کہتے ہیں طریقے کو طریقہ منہج کا لفظی معنی راستہ زبین طریقہ یہ ہے منحج اصل میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا آج کا جملہ ہم نے بولا تھا لیکن وہ چلا گیا بے وقوف لوگوں کے ہاتھ انہوں نے اس کا غلط معنی سمجھ لیا ہم نے کہا تھا کہ ہم کتاب و سنت کو ایسے سمجھیں گے جیسے سلف صالحین نے سمجھا یعنی کتاب و سنت کا فہم ہم حاصل کریں گے کیسے جیسے سلف صالحین نے حاصل کیا اچھا سلف سالحین نے کیسے حاصل کیا قرآن اور حدیث سے انہوں نے کچھ اصول وضع کیے ہیں قرآن حدیث کو سمجھنے کے اپنی طرف سے نہیں گڑے باقاعدہ ان پر قرآن کی آیات احادیث کی دلیلیں موجود ہیں ان دلیلوں کی روشنی میں کچھ اصول وضع کیے تاکہ عام بندوں کو بھی قرآن حدیث سمجھنے کا طریقہ آ جائے ان اصولوں کا نام ہے اصول فقہ ٹھیک ہے نہیں وہ اصول فقہ جو سلف صالحین نے مرتب کیے ہیں اور انہوں نے خود مرتب نہیں کیے وہ بھی حقیقتن کیا ہے قرآن اور حدیث سے ہی انہوں نے لیے تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ تھا ہم کتاب و سنت کو سلپ صالحین کے طریقے کے مطابق یعنی جو اصول جو قوانین انہوں نے اپلائی کیے اور دین کو سمجھا انہیں اصولوں کو ہم اپلائی کر کے کتاب و سنت کی سمجھ اور فہم حاصل کریں گے یہ ہمارے اس قول کا تھا معنی فہم کہتے ہیں سمجھ کو منہج طریقہ راستہ فہم سمجھ سوچ اب ایک آدمی قرآن اور حدیث کی کسی نص سے عبارت سے اصول فقہ کو اپلائی کر کے استمبا کے مناہج کو استمبا کے قوانین کو فٹ کر کے ایک مسئلہ نکالتا ہے یا تو وہ مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے تیسری تو بات ہی کوئی نہیں اللہ تعالی نے یہ اصول رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اگر تو اس نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ ہوا ٹھیک اس کو دو ہزر ملیں گے اور اگر اس کا نتیجہ ہوا غلط تو پھر اس کو ایک اجر ملے گا یعنی کہ کتاب و سنت کی بندہ فہم حاصل کرے اپنے اجتہ سے کوشش سے محنت سے اب جن کو تو وہ اصول اور طریقہ کار پتا ہیں وہ ان اصولوں سے اپلائی کر کے قرآن و سنت کو سمجھیں گے جن کو نہیں پتا وہ کیا کریں گے اس مولوی صاحب سے پوچھا اس سے دلیل مانگی دوسرے مولوی صاحب سے پوچھا اس سے دلیل مانگی تیسرے مولوی صاحب سے پوچھا اس سے دلیل مانگی پھر وہ دیکھتا ہے کہ کس کی دلیل زیادہ اچھی ہے تو یہ بھی ایک کہ کی ہی قسم ہے اشتہاد کسے کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے کسی مسئلے کا حل تلاش کرنا یہ اجتیاد ہے مسئلے گھڑنے کو اجتحاد نہیں کہتے کچھ لوگوں نے مسائل گھڑنے کا نام اجتیاد رکھ لیا ہے. شریعت سازی اجتیاد نہیں ہے شریعت شناسی یہ اجتیاد ہے بندہ قرآن دی سے مسئلہ ڈھونڈے اس کو نہیں ملتا کسی ایسے بندے سے پوچھ لے جس کو مل گیا اس سے کوئی پوچھتا ہے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کسی اور سے پوچھو خود بھی کسی اور سے پوچھ لے تاکہ اس کو بھی اس مسئلے کا حل مل یہ اجتہاد ہے فہم اور منہج کے درمیان یہ فرق ہے کہ فہم بندے کی اپنی سوچ اور نتیجہ ہوتا ہے جو اس نے کوشش کر کے ایک نتیجہ نکالا ہے نا وہ نکلا ہوا نتیجہ فہم ہے اور نتیجہ نکالنے کے لیے جو اس نے ذریعہ اپنایا ہے وہ ہے منج سلف صالحین نے جو منہج مقرر کیا ہے وہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا منحج ہے اور وہ حجت ہے یعنی کہ وہ منہج منہج سلف ہونے کی وجہ سے حجت نہیں منہج نبوی ہونے کی وجہ سے حجت ہے حجت اس لیے ہے کہ وہ منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منج ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز جتی نہیں سورہ رات کی آیت نمبر تین آپ کو میں نے سنائی ہے اللہ نے کہا ہے کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی پیر بھی کرو اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیر بھی نہ کرو اچھا کچھ لوگ نا مرعوب ہو جاتے ہیں وہ جی اتنے بڑے علامہ ماں فہما بہرے کم کا ماں انہوں نے یہ کہا اور آپ اس کے خلاف حدیث پیش کر رہے ہیں آپ کو زیادہ سمجھ آئی ہے کہ اسے زیادہ سمجھ آئی تھی اچھا اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ اس علامہ صاحب کے سوا جو بات میں کہہ رہا ہوں نا وہ بات فلاں علامہ صاحب نے بھی کہی ہے چپ کر جاتی بالکل پشاب کی جھاپ کی طرح بیٹھ جائے گا یعنی دلیل کو نہیں مانتا اس کو قرآن کی ایت سناؤ اسے حدیث سناؤ نہیں مانے گا ہاں اسے یہ کہو کہ قرآن دیس کی اس عائد سے جو مسئلہ میں نے نکالا ہے اس فلاں بزرگ عالم دین نے بھی نکالا ہے وہاں چپ اس کے نزدیک تو ظالم کے نزدیک اہمیت دلیل کی نہیں بلکہ کول کی اہمیت ہے تو یہ اقوال کی اہمیت اقبال کو اہمیت دینا کن کا کام ہے جن کو تکلیدی مکل دین کہا جاتا ہے اصل میں ہمارے برے صغیر پاکو ان میں اللہ کا شکر ہے یہ فتنہ نہیں تھا یہ اقبال کو حجت جاننے والا یہ گزشتہ چند سالوں کے اندر یہ فتنہ عروج پکڑا اس کا سبب کیا ہے کہ وہ لوگ جو تکفیری قسم کی ذہنیت کے عمل تھے نا چاہے وہ سلفی تھے چاہے دیوبندی بندی تھے جو بھی تھے وہ سارے اکٹھے مل کے بیٹھ گئے اب ایک دوسرے کے اندر ان کے جراثیم منتقل ہوئے وہ تقلید والے کچھ جراثیم ان لوگوں کے اندر بھی آئے جو اپنے آپ کو ایل دیس اور سلفی کہتے تھے اب یہ ایک طریقہ واردات ہے وہ یہ ہے کہ سلف صالحین کی بات کو اہمیت دلاؤ اچھا سلف صالحین میں سے سب سے زیادہ صحابہ کرام کی بات کو اہمیت دلاؤ جب تم نے لوگوں کو نب نبی سے اتار کے صحابہ تک لے آئے شریعت تو ختم ہو گئی نا نبی پر نبی کے بعد صحابی کا کال شریعت نہیں بن سکتا اللہ نے دین پورا کر دی اس کے بعد صحابی کا کال قرآن ادیس کے مطابق ہوگا سارا آنکھوں پر مانیں گے لیکن صحابی کچھ کہہ رہا ہے قرآن ادیس کچھ کہہ رہے ہیں مانیں گے بالکل نہیں کتنے ہی صحابہ کے ایسے کال ہیں جن کو آپ نہیں مانتے مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کوئی دیکھ لیجیے انہوں نے ایک منع کر دی حج اتمتو کوئی نہیں کرے گا بھائی آج سارے حجت مت کرتے ہیں کہ نہیں جو بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے عمرہ بھی کرتا ہے حج بھی کر کے آتا انہوں نے کہا تھا ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہی ہوں گی صحابہ نے انکار کیا کہا اللہ کے نبی کے دور میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ع کے دور میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے ابتدائی دو سالوں میں تین طلاقیں ایک مجلس کی اسے ایک اشمار کیا جاتا تھا شریعت وہ ہے جو نبی تک ختم ہو گئی بس اس کے بعد کسی کا فتویٰ کسی کا قول کسی کا قانون حجت اور شریعت نہیں بان سکتا تو انہوں نے کیا کیا کہ صحابہ کرام بہت بڑی ہستیاں ہیں اور وہ دین کو ہم سے بہت زیادہ بہتر سمجھتے تھے لیکن وہ انسان تھے نمبر دو وہ نبی نہیں تھے شارے نہیں تھے شارے کی حیثیت انہیں حاصل نہیں تھی تو شارے سے اتار کے جب صحابہ تک لے کے آتے ہیں پھر کہتے ہیں صحابہ کے شاگرد بھی تو آخر بڑی چیز تھے وہ کیا ہیں تابعین بڑے بڑے امام ہیں اچھا پھر تابعین کے جو شگرد تھے اما دین امام ابو حنیفہ تابعیوں کے شگرد تھے نا تو لہذا وہ امام آدم بن گئے تو ان جیسی عقل تو اللہ نے کسی کو دی نہیں لہذا ان کی تقلید فرض ہو گئی سمجھ آ رہی ہے بات کی یہ پوری گیم ہے منصب نبوت اور رسالت پہ دوسروں کو اٹھا اٹھا کے لے کے جاتے ہیں پہلے صحابہ کو تھوڑا سا غلب کر کے شریعت سازی کا اختیار دینے کی کوشش کرتے ہیں پھر تابعین کو اور اس کے بعد تو کہا ہے اربا اصل میں سلف کے اقوال کی حجیت کا ڈھنڈورا پیٹنے کا الٹیمیٹ رزلٹ تکلید ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں بھائی دیکھو سلف صالحین کیا کرتے انہوں نے کبھی کہا تھا کوئی بندہ کوئی مسئلہ کرے کہ قرآن کی عیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کبھی انہوں نے پوچھا تیرے سے پہلے کسی نے یہ مسئلہ نکالا ہے بھائی اگر یہ سلسلہ شروع کر دیں تو یہ بھی بڑا اچھا سلسلہ ہے میں کہتا ہوں مثال کے طور پر امام مالک نے ایک فتوا دیا امام مالک سے پہلے وہ فتوا کسی نے نہیں دیا ہم امام مالک سے پوچھتے ہیں امام صاحب ہمارے چودہویں صدی میں پندرہویں صدی میں یہ قانون آ گیا ہے کہ اگر آپ سے پہلے کسی نے کوئی فتوا دیا ہو تو وہ فتوا آپ کا مانیں گے نہیں تو نہیں مانیں گے زیادہ امام مالک کا فتوا گیا امام ابو نفا کی ساری فی کا چٹ پیچھے رہ گیا آپ قرآن اور حدیث جب ہر بندے کے لیے ہم یہ لازم کر دیں کہ تیری بات تب مانیں گے کہ جو بات تو نے کہی ہے تجھ سے پہلے بھی کسی نے کہی ہو تو یہ تو ہم پیچھے کو چلتے جائیں گے جو بات میں کہوں گا آپ نہیں مانیں گے آپ مجھ سے کہیں گے جی آپ سے پہلے کسی نے کہی میں کہوں گا میرے استاد نے کہی آپ پوچھے گا جی کے استاد سے پہلے کسی نے کہی وہ ان کے استاد نے کہی چھا. ان کے استاد سے پہلے کسی نے کہی ان کے استاد نے چلتے چلتے جو بات نبی تک پہنچے گی وہی ٹھیک باقی سب اڑ جائیں گی نا یہ اشتہاد کا دروازہ بند کرنے کا آسان طریقہ ہے اور مقلد چاہتا ہی ہے کہ اشتہاد کوئی نہ کرے حالانکہ اشتہاد کے بغیر مقلد مقلد ہی نہیں بنتا اب دیکھیں نا امام ہے چار مالک شافی ابو نیفا مشہور مشہور ویسے تو بہت زیادہ ہیں ان سے بھی بڑے بڑے ہیں لیکن یہ چار زیادہ مشہور ہو گئے ہیں اب اس نے ان چاروں میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا کچھ سوچ کے کیا نا اور اشتہاد کسے کہتے ہیں سوچ بچار کرنے کوئی اور تو کسی چیز کا نام اشتہاد نہیں ہے نا تو چاروں اماموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے لیے بھی وہ اتحاد کرتا ہے کوشش کرتا ہے جد و کرتا ہے پھر جا کے کسی ایک کا وہ لڑ پکڑتا ہے تو بہرحال یہ فاہمی سرف اور منہجرف کو گڑ مڈ کر کے لوگوں نے کام خراب کیا ہوا ہے اچھا خوارج کا رد صحابہ نے کیسے کیا حدیث سے کیا نا خارجی پیدا ہو گئے تھے تو ان کا رد کیسے کیا حدیث سے کیا تو آپ بھی جتنے گمراہ فرقے ان کا رد کرے حدیث سے اور یہ ہٹنے کا سبب یہ نہیں ہے کہ وہ فرم سلف سے ہٹ گئے آج جو بھی فرقہ ہے مرجیہ کو لے لیں مرجیہ کا سلف ہے کہ نہیں جہمیا کا سلف ہے کہ نہیں اچھا سلف کا کوئی تعین بھی ہونا چاہیے کہ سلف کس کو کہیں گے اگر خوارج کے فتنے سے پہلے پہلے کے لوگوں کو سلف قرار دیں تو صرف صابہ کا بچتے ہیں باقی سہاروں کی چھٹی ہو جاتی ہے کہ صحابہ رام میں کوئی نہ کوئی سلف ہونا چاہیے اچھا صحابہ رام کے سلف کون تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نعمت سلف آنا لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرف بنے پوری امت کے تو انہیں کو پکڑو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساری امت کے سلف ہے اللہ نے کہا فائن آمن ابھی مسلی ماں آمن تم بھی ہی فقا جیسے تم ایمان لائے ہو ویسے یہ نبی پر ایمان لائے تو کامیاب ہوں گے ہدایت یافتہ بنیں گے اور یہ صحابہ نبی پر کیسے ایمان لائے تھے کسی اور کی بات کو خاطر میں نہیں لاتے تھے سوائے نبی کی بات کو یہ تھا ان کا طریقہ کیا کی صرف توبہ سے معاف ہو جاتی ہے جبکہ اگر بھائی سے معافی مانگنے کی صورت میں فساد کا خطرہ ہو تو کیا, کیا جائے اس کے لیے دعا کی جائے اللہ سے توبہ کی جائے مسلمان مسلمان کو مارے تو کیا یہ جہاد ہے بتا دیا کہ یہ فساد ہے جنوبی وزیرستان کے آپریشن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس کا بھی آپ کو بتا دیا کہ وہ کن کے خلاف ہو رہا ہے ٹی ٹی پی کے خلاف اور وہ سارے کا سارا کیا ہے انڈیا کا تیار کردہ ملغوبہ تو انڈیا کے خلاف لڑنے میں اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ سوال کر لے جی سمجھ نہیں آئی اونچی بولیں ذرا حکمرانوں کو اچھا حکمران کیا کیا کس کو ہے حکمران وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں سلطہ ہو اختیار ہو عدل و نصب کرتا ہو اور اپنا فیصلہ نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو آج یہ اعلان کر دیں پٹرول دو سو روپئے لیٹر ہو گیا آپ کو ایک سو ننانوے روپیہ مل جائے گا یہی سلتا ہے اسی کو حکومت کہتے ہیں چاہے اچھا ہے یا برا ہے نیک ہے یا باد ہے اس کو چھوڑو حکمران کہتے کس کہ کو ہے جو اپنی بات منوانے کا اختیار رکھتا ہو جس کے پاس سلتا ہو وہ حکمران ہوتا ہے <سلام> <سلام> تو پاس ہی ہے ہاں شری طور پر وہ بھی حاکم ہے ایک ہے شری طور پر حاکم وہ شری طور پر سارے حکمران حاکمی ہیں ہاں ایک ہے کہ کس کی حکومت شریعت کے مطابق ہے تو جس جو شریعت کو نافذ کرے گا شریعت کو کھڑا کرے گا اس کی حکومت شریعت کے مطابق ہے نہیں کرے گا تو اس کی حکومت کفر پر مبنی ہوگی شرح اس کو بھی حاکمی قرار دے گی نبیر اسلام نے خط لکھے نا علا کس عظیم روم عظیم روم کسرا کی, کی طرف اس کو حاکم تسلیم کیا تو اس کی طرف خط لکھا ہے نا شرح کافر حکمران کو بھی حاکم تسلیم کرتی ہے کہ واقعہ تن وہ حاکم ہے لیکن اس کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے خارجہ پالیسی اسلام دیتا ہے کہ کافر حکمران کے ساتھ آپ نے کیسے چلنا ہے حکمران اس کو مانیں گے تو اس کے ساتھ حکومتی آپ تعلقات بنائیں گے وزیرستان آپریشن میں جو عورتیں بچے غلطی سے مارے جاتے ہیں ان کا کیا حکم ان کو مارنے والوں کا ایک حکم ہے اچھا جی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا منع ہے یہ میں نے پہلے وضاحت کر دی ہے ٹھیک ہے اور میں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جن کو قتل کرنا منع ہے اگر وہ غلطی سے مارے جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے شریعت میں اتنی رخصت ہے کہ اگر وہ غلطی سے مارے جائیں تو اس میں حرج کوئی نہیں دشمنوں کے بچے دشمنوں کی عورتیں اگر غلطی کے ساتھ قتل ہو جائیں تو اس میں مذائقے اور حرج والی بات نہیں لیکن طریقہ کار ایسا نہ بنایا جائے کہ جس میں عورتوں اور بچوں کے قتل ہونے کا قوی اندیشہ موجود ہو اسی لیے آپ نے رات کے وقت حملہ کرنے سے منع کر دیا کہ پتہ نہیں چلے گا عورت سامنے آ رہی ہے مردار ہے تم اس کو مار دو گے تو طریقہ کار ایسا اپنانا چاہیے کہ جس میں ان لوگوں کا نقصان کم از کم ہو پھر بھی اگر کوئی آ جاتا ہے تو وہ اللہ کا سور ستھرا رکھنا مستحب ہے فرض نہیں لیکن مستحب کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اس کی پرواہ ہی نہ کرے مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ کام لازمی کریں ضروری کریں ہاں اگر کبھی یہ کام رہ گیا تو گناہ نہیں ہوگا مستحب کا سادہ لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ یہ کام ضرور کریں اس کی بڑی اہمیت ہے چھوڑنا نہیں کبھی بھی ہاں اگر خدا نہ خاصتہ کبھی رہ گیا تو گناہ نہیں ہوگا فرض اگر رہ جائے تو گنا ہو جاتا ہے یہ تھوڑا سا فرق ہے فرض اور مستحق کے درمیان تو بہتر تو یہ ہے کہ جب ایک آدمی کسی شخص کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے والا جو نمازی ہے وہ نہ اٹھے وہ انتظار کر لے کتنی دیر لگ جائے گی اس کو بیٹھے ہوئے اس کے آگے سے اٹھ کے نہ جائے سوچ سوچ کے لکھ رہے ہیں ہماری فوج نے کفار سے تعاون کرتے ہوئے مسلمانوں کو مارنے کے لیے ڈے دی دیے تھے کیا ان کے کی خلاف لڑنا جائز نہیں اللہ پشاوری کا فتویٰ ہے کہ یہ جو کفار کے ساتھ ہے وہ انہی میں سے ہے اللہ پشاوری نے جو رجوع کیا وہ نہیں پتا چلا فتوے کا تو پتا چل گیا فتوے سے رجوع کا بھی پتا ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ہماری فوج نے اے, کافروں کو جو اڈے دیے تھے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے کافروں کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کیوں دیے تھے افسوس ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو سمجھ نہیں آئی دیکھیں جنگ حکمت عملی کا نام ہے یہ جنون کا نام نہیں ہے اور حکمت عملی کے ساتھ آپ نے پہلے سوویت یونین کو توڑا تھا اب یو ایس او کو توڑا ہے صرف یو ایس اے کوئی نہیں بلکہ بہت سارے ملکوں کو توڑ دیا ہے خبریں آنے والی ہیں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی اور لوگ کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کر کے یہ کام کرتے ہیں کہ کوئی ملک اپنے دشمن ملک کی فوج کے ساتھ شامل ہو جائے ان کے ساتھ ان کی انٹیلیجنس کے اندر شامل ہو جائے اس کے لیے لوگ ملک کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں اور آپ نے خرچ کرنے کے بجائے اربوں کروڑوں ڈالر لے کر ان کے اندر گھس گئے ہیں اور گھس کے کام کیا, کیا ہے کہ جب افغانستان میں کسی علاقے پر اٹیک کا پلان بنایا جاتا ہے تو جو پاکستانی انٹیلیجنس کے لوگ ہیں آرمی کے لوگ ہیں وہ اس کو لیک آؤٹ کرتے ہیں اور ادھر جا کے پہلے بتاتے بھی بھاگ جاؤ ادھر حملہ ہونے والا ہے وہ پہلے بھاگ جاتے ہیں یہ خالی ٹھا ٹھا ٹھا ٹھا کر کے آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بڑے فائدے اٹھائے ہیں پاکستانیوں نے بڑے فائدے اٹھائے ہیں افغانوں سے پوچھو تو صحیح کہ پاکستانیوں نے تمہارے ساتھ کیا, کیا, کیا؟ وہ تو زندگی بھر اس کا احسان نہیں بھول سکتے اور پھر یہ اسامہ بل لادن کدھر تھا پاکستان میں ایبتاباد میں اور آرمی کی بغل میں تو کون لے کے آیا اس کو ادھر کس نے بٹھایا پھر یہ پاک افغان بارڈر پر جب یہ طالبان پھنس گئے تھے تو آئی ایس آئی نے چابک دستی دکھاتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے جنگ رکوا کے ان کو نکلنے کا راستہ فراہم کیا تھا اور پھر تیاروں کے ذریعے خوراک راشن چھوڑنے کے بہانے وہاں پہ سے پیارے بھر بھر کے افغانستان سے ان کی مین قیادت کے لا پاکستان میں پھینکے تھے یہ سارے معاملات اس کے بغیر دھمکے ہی نہیں تھے یہ چال ہے پالیسی ہے اور یہ کند زین اور غبی آدمیوں کو سمجھ نہیں آتی یہ ذہی لوگوں کا کام ہے جو شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہوتا ہے سورت المیدہ کی روشنی میں کیا موجودہ قبران یہ کافر کام کرنے کی وجہ سے مرتد ہیں یا نہیں جو شریعت کے خلاف فتوا دے وہ مسلمان ہوتا ہے مفتی کیا نام تھا اس کا مفتی محمود ضیا کے دور میں اس نے یہ آئین بنایا ہے جو اس وقت پاکستان میں رائے اور اس نے کہا تھا یہ این قرآن و دیس کا نچوڑ ہے جس طرح فقہ نفی این قرآن و دیس کا نچوڑ ہے ویسے یہ بھی این قرآن و دیس کا جوس نچوڑا ہوا ہے اور پاکستان کے سارے قانون فقہ نفی کے مطابق ہیں پیسے دے کر زنا کرنے کی اجازت فقہ نفی میں ہے شاتمے رسول کو قتل نہ کرنے کا قانون فقہ نفی میں ہے چور کا ہاتھ نہ کاٹنے کا قانون فقہ نفی میں ہے صرف ہدایا اور فتح گیری پہ ہماری انگلیاں لگنے دو دیکھنا کیسے چیخ چیخ کے بولتی ہیں یہ سارے قانون پاکستان کے رائے جلوقت قوانین فکانفی کے مطابق ہیں تو اگر فیکانفی کے مدرسے ان کے مولوی ان کے مفتی وہ مسلمان ہیں تو یہ بھی مسلمان ہے اگر یہ کافر ہے تو وہ بھی کافر سلف سال ان کی فہم کا رٹ لگانے والوں کو کوئی عقل کے ناخن ہوش کے ناخن لینی چاہیے کہ سلف میں سے تو کسی نے فکا احناف کو ان کی ان چیرا دستیوں کے باوجود کافر نہیں کہا فکر ہی اشتہادی غلطی کی رعایت انہیں دی ہے تویل کی رعایت انہیں دی ہے وہ کام اگر مفتی مدرسے میں بیٹھ کے کرے تو مسلمان وہی کام اسی فتوے کے مطابق عدالت میں بیٹھ کر جج فیصلہ کر دے تو وہ کافر یہ کدھر کا قانون ہے اپنے لیے قانون اور اور دوسروں کے لیے پیمانے اور تو پیمانہ ایک ہی رکھو اور پھر تولتے جاؤ جی بھر کے تولو کوئی مسئلہ نہیں ہاں جی کسی مسئلے میں انہوں نے ایک فتوے پر رجوع نہیں کیا ان کے رجوع والا فتوا ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے فورم پر آل الحدیث ڈاٹ کام پہ پڑھ لیں جا کے پتہ چل جائے گا کہ رجوع کیا یا نہیں کیا اس کے سکین پیجز بھی ہیں تو اس میں صرف اپنے موقع کی وجہ کے بغیر اجت کے تکفیر نہ کی جائے اچھا جی بغیر اجت کے تکفیر نہ کی جائے اچھا تو آپ نے اجت قائم کر لی ہے چلو مان لیتے ہیں اتمامی اجت پتا کسے کہتے ہیں کہ دوسرے کو مسئلہ سمجھانا پیار محبت سے اس کو سمجھانا مناظرہ کر کے بار بار سمجھانا حتہ کہ اس کو لاجواب کر دینا اس کے پاس کوئی دلیل اور جواب باقی نہ بچے یہ اجت کہیں گے پھر اس کے بعد اس پر فتوا لگے گا اور فتوا لگائے گا کون مولوی سرلی پٹاخہ نہیں جس کا نام ہی کوئی نہیں جانتا فتوا لگانے والے سارے ہی ایسے ہیں جن کا نام ہی کوئی نہیں جانتا اگر جانتا ہے تو وہ کون ہے جی یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور فتوے دے رہا ہے یہ کون ہے جی یہ الیکٹرو مکینیکل انجینئر ہے فتوے دے رہا ہے سبحان اللہ عجیب سبح چکر ہے یہ جب سے دین ڈاکٹروں اور انجینئروں کے ہاتھوں میں آیا نا تو اس کا بیڑا گرک ہوا ہے کسی ڈاکٹر کی دکان پہ میں چلا جاؤں اور ڈاکٹر صاحب وہ اس سے مریض دوائی لینے کے لیے مشورہ لینے کے لیے آئے اور میں نسخے لکھ لکھ کے دینا شروع کروں کرے گے برداشت وہ بالکل نہیں تو ڈاکٹروں کو کیا بیماری پڑی ہوئی ہے کہ وہ دین کے بارے میں ختمے دیتے ہیں یہ جن کا کام ہے ان کو کرنے دیں وہ اپنے کام سے کام رکھے اب یہ جتنے بھی آپ کو یہ ملیں گے نا گمراہ فکر کے لوگ سارے یہ ڈاکٹروں پروفیسروں اور یہ انجینئروں کے اوپر بیس کرتے ہیں ان کی انہی پر بنیاد ہے اور کچھ بھی نہیں پلے یہ ڈاکٹروں انجینئروں پروفیسروں اور الٹے سیدھے سکالروں نے نا اور دانشوروں بلکہ دانشوروں نے دین کا بیڑا گرا کیا ہوا اور کچھ نہیں دین کی بات کسی دین کے آدمی سے پوچھی جائے آپ نے وہ لینی اور ہر درد کی دوائی اور چلے جائیں لوہار کے پاس وہ کیا کرے گا ہتوڑا ہی مارے گا اس کے پاس یہی علاج ہے ہاں جی شیعہ کماتا ہے گھر میں لاتا ہے تو پھر کیا, کیا جائے کیا کر سکتے ہیں اس سے بچ سکتے ہیں بچ جائیں اس کی کمائی سے بچ سکتے ہیں بچ جائیں نہیں بچ سکتے کوتے لائی مونت سمجھ کے اس کو استعمال کریں صحابہ صحابۂ میں سے بھی کئی لوگ ایسے تھے مسلمان ہونے کے بعد اپنے گھر میں ہی رہتے تھے مکی دور میں وہ ان کو مارتے پیٹتے بھی تھے وہیں سے کھاتے پیتے بھی تھے پھر اسی طرح یہ تو چلو گھر کی بات ہے نا باہر کی دیکھ لیں آپ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں جا کے ہجرت کے بعد وہ جس عورت نے بکری میں زہر ملا کے دیا تھا وہ تو یہودیہ تھی آپ نے اس کی دعوت تحفے کو قبول کر لیا کمائی تو یہودیوں کی تھی نا وہ بھی تو یہ دین اسلام میں نا معاملات کے اندر وسعت ہے ہاں یہ ضرور کہتا ہے دین کہ جو حرام کی کمائی ہو اس سے اجتناب کریں باقی جو صحیح ہو نہیں ہے اگر کمائی کا ذریعہ اس کا حلال کا تو اس کے بارے میں اتنی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. <تصفح> سوان